اوزب اللہ من شعیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا مسَل انسان درد رب ہُو منی ثم علیہ تم ادا خلو ن متمن ہو نہ سیاہ ماکان یدع من قبل وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ و رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان يَتَذَكَّرُ یا تذکر الباب مقصد سورۂ ظمر کا اثبات ال توحید بلعدل اور رد ہے مشرقین کے شبہات کا بالخصوص مشرقین کا شرک کے جواز پر یہ شبہ کرنا ماں نابم اللہ لکربونا اللہ زلفہ ہم کمزور لوگ ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم بھی انہیں خدا نہیں کہتے لیکن ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں یہ عقیدہ ان کا سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ میں بھی بیان ہوا تھا وہ قلو نہا اولا شفا اللہ سورت پانچ ابواب پر مشتمل ہے باب اول آیت نمبر بیس تک جس میں ترغیب القرآن دعوی توحید مشرقین کے اس مشہور شبے کا رد اور مشرق انسان کا حال یہ ذکر کیا جاتا ہے سورت میں دعوی توحید یہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے نو مرتبہ دعو توحید یہ ذکر کیا گیا ہے سورت کے آغاز میں ترغیب قرآن مجید کا دیا گیا پھر قرآن کے نزول کی حکمت بیان کی گئی تاکہ حق ظاہر ہو اور قرآن کے بھیجے جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ توحید کا بیان ہے مشرقین وہ اپنے شرک کو جائز قرار دینے کے لیے جو یہ دلیل یہ گھڑتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں جیسے آج کا یہ آج کے مشرقین کا بھی یہی بہانا ہے جج کے پاس جب تم جاتے ہو وکیل سے نہیں کہتے بادشاہ کے پاس جب جاتے ہو وزیر سے نہیں کہتے اور اللہ کو جج اور بادشاہ دنیا کے بادشاہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے دلائل اخلی ذکر کیے گئے کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو پورے کائنات کا نظام چلاتا ہے ذرا یہ آفاقی دلائل دیکھو زمین اور آسمان اس نے پیدا کیے ہیں دن اور رات کا یہ انقلاب وہ لاتا ہے اور پھر دو صفات اللہ کی ذکر کی گئیں عزیز ہے یہ اگر اب بھی اسی شرک کے عقیدے پر قائم ہو تو غالب ہے ہلاک کر دے گا لیکن اگر اس عقیدے سے باز آ جاؤ غفار ہے بخشنے والا ہے اور پھر انسان کی اپنی ذات میں دلیل ذکر کی گئی ذرا اپنے نفس میں غور کرو کہ اللہ تین اندھیروں میں اور تین تاریکیوں میں وہاں پہ تمہاری پیدائش کرتا ہے وہاں پہ تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرتا ہے تو جب وہاں پہ وہ تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو اب کسی اور کو شریک بنانے کی کیا ضرورت ہے اور پیرایت نمبر سات میں یہ اپنا استغنا ذکر کیا کہ تم اگر شرک کرتے ہو ناشکری کرتے ہو تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ وہ بے نیاز ہے ہاں اگر اس نے تمہیں توحید کا حکم دیا ہے تو اللہ توحید کو پسند کرتا ہے اور شرک کو ناپسند کرتا ہے یہ آیت میں حالت ذکر کی جا رہی ہے مشرک انسان کی جیسے ماقبل میں کہا گیا کہ جو لوگ غیروں کو پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں وہاں پہ قرآن نے کہا تھا یہ کاظب ہے یہ جھوٹا ہے اور یہ ناشکرا ہے یہاں پہ اسی مشرک انسان کی حالت یہ بیان کی جاتی ہے کہ تکلیف اگر آ جائے تو تکلیف میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے تکلیف میں مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت یہ اللہ کے بغیر کوئی ہٹانے والا نہیں لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے بلکہ شرک پر دوبارہ اتر آتا ہے جیسے کہ اس کو اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا تو مشرک انسان کا یہ دوگلا پن کہ تکلیف میں مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن راحت میں اور نعمت میں اللہ کو بھول جاتا ہے جیسے آج کا ایک خودغرض انسان ہم میں سے بیشتر یہ خودغرضی میں مبتلا ہے حالانکہ قرآن یہ مشرک انسان کا حال ذکر کرتا ہے پیرس کے مقابلے میں کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنے والے تو کیا ایسے لوگ اور جو ضرورت پڑنے پر جیسے مشرک ضرورت پڑنے پر اللہ کو یاد کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کیا کہ یہ دونوں برابر ہیں یہ ایک عالم ہے اور یہ دوسرا جاہل ہے تو کیا عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہیں یہ ایک وہ بندہ ہے جو مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارتا ہے مصیبت ٹلی اللہ کو بھول جاتا ہے دوسرا وہ بندہ ہے جو رات کا آرام چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے یہ کبھی قیام کی حالت میں کبھی سجدے میں اور آخرت کا خوف بھی ہے ساتھ میں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے تو کیا ایسا بندہ اور ماقبل آیت میں وہ بدبخت انسان کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک عالم ہے اور دوسرا جاہل ہے کیا یہ عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے یہ اللہ کے دربار میں یہ یکساں نہیں ہے اور اللہ کے ہاں یہ ایک جیسے نہیں ہے وہ ادامسل انسان اور جب پہنچتی ہے مشرق انسان کو یہاں پہ انسان سے مراد وہ خود غرض اور مشرق انسان جیسے اس سے قبل سورہ کبوت آیت نمبر ترسٹھ میں یہ گزرا فا رکیب فلفل کی دا اللہ مخلصین جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ یاد آ جاتا ہے صرف اللہ کو پکارتے ہیں فلم ال البرری ازاہم یوشری کن جب خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹہراتے ہیں یا سورہ یونس آیت نمبر بارہ میں گزرا تھا وہ دامسل انسان در رو دان جمبی قَاعِدًا دن قَائِمًا تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے بیٹھے پہلو پر ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تکلیف دور ہوئی تو پھر ایسے بنتا ہے خود غرض اور پھر ایسے غافل ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے کا الم یدنا گویا کہ اس تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں بھی گزرا تھا دریا میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جب کشتی میں تکلیف پہنچے اور خشکی میں پھر اللہ سے اعراض کرنے لگتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے مشرک انسان اسی طرح سورہ حامیم السجدہ یہ آیت نمبر اکاون میں بھی آ جائے گا یہاں پہ بھی مشرک انسان کا حال ہے وہ جب پہنچتی ہے مشرک انسان کو کوئی تکلیف دار بہو تو پکارتا ہے اپنے رب کو منی بن کہ یہ اس حال میں کہ انبت کرنے والا اس حال میں کہ رجوع کرنے والا الہ خاص اسی اللہ کی طرف یعنی پھر ایسے پکارتا ہے کہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے اخلاص سے اللہ کو پکارتا ہے صرف دعا رب بہو نہیں بلکہ منی بن ساری کی ساری اناوت اور ساری کی ساری توجہ اللہ کی جانب منی بن اس حال میں کہ متوجہ ہو کر اللہ کو اللہ کی طرف ایسے پکارتا ہے تم ازا خو ن خوان پھر جب آتا کرتا ہے اللہ اسے پھر جب دیتا ہے اللہ اسے نیمت نعمت مینو اپنی طرف سے اس مصیبت اور اس تکلیف سے نجات دیتا ہے نسیا ماکان ید علئی من قبلو نسیح تو پھر بھول جاتا ہے ماں وہ ذات یا ماں سے مراد وہ ذات ہے اور ذات سے مراد ذات باری تعالی اللہ کی ذات اور یا ماں سے مراد وہ تکلیف ہے جو ماں قبل میں زر میں گزرا ذر تکلیف نسی ما ماں کان ید من قبلو تو بھول جاتا ہے اس ذات کو یہ کان ید الی من قبلو کہ تھا یہ کہ پکارتا تھا الہی اس ذات کو الہی کہ پکارتا تھا وہ اس ذات کو من قبل اس سے پہلے جس ذات کو یہ اس سے پہلے تکلیف میں پکارتا تھا پھر راحت میں اسی ذات کو وہ بھلا بیٹھتا ہے یا نسی اما پھر بھول جاتا ہے اس تکلیف کو یہ کان یدو الہی من قبل کہ جس کی طرف وہ اس سے پہلے اللہ کو پکارتا تھا وجا اللہ اندادن اور بناتا ہے اللہ کے لیے اندادن یہ اللہ کے مثل صفت میں انداد جمع ہے ند کی اور ند کسی بھی صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر اور شریک ٹہرانا وجال اللہ اندادن اور بناتا ہے پھر اللہ کے لیے اندادن شریک یعنی پھر جب راحت ملتی ہے اور نعمت پہنچتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتا ہے کہ یہ تو اصل میں میں فلاں بابا کے پاس گیا تھا فلاں پیر کے پاس گیا تھا ورنہ اگر اللہ نے دینا ہوتا تو پہلے دے دیا ہوتا یہ تو میں جب فلاں بابا کی درگاہ پہ گیا وہاں پہ ماتا ٹیکا تو یہ تو مجھ پر اس بابا کی رحمت ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتا ہے مشہور بازار جہاں پہ یہ سنار بیٹھتے ہیں سناروں کی دکانیں ہیں اندر شیر پشاور میں تو یہاں پہ جی ایک سنار اس کی دکان ہے تو اس کے پاس ایک پیر آتا تھا اور وہ پیر آ کے تو اسی مالک دکان کی سیٹ پہ وہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ اس کے لیے جو پیسوں کا وہ دراز ہے تو وہ اسے کھول دیتا تھا پیر صاحب کے ہاتھ میں جتنی دولت اور جتنے پیسے آ گئے تو پیر صاحب کو یہ اجازت تھی کسی نے اس سنار سے پوچھا کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ اصل میں میری جو اولاد ہے اور مجھے اللہ نے اور مجھے یہ جتنی اولاد ملی ہے تو یہ پیر صاحب کی وجہ سے تو کسی نے کہا یہ کیوں یہ کفر اور شرک بکتے ہو تو اس نے کہا اگر اللہ نے دینا ہوتا تو پہلے دے دیا ہوتا یہ تو جب میں پیر صاحب کے پاس گیا ہوں پھر اس کے بعد مجھے یہ اولاد یہ دی گئی ہے وجا اللہ اندازن اور بناتا ہے اللہ کے لیے اندازن شریک پھر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک پہراتا ہے لے دل آنسبیلی تاکہ وہ گمراہ کرے اور سبیلی ہی اللہ کے دین سے توحید سے وہ غیروں کو اور اوروں کو گمراہ کرے یعنی پھر ایسے شرک بکتا ہے کہ پھر اوروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے صحت اللہ نے دی ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا اور یہ دہریوں کی سوچ ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا اور اگر اللہ نے صحت دینی ہوتی تو پہلے دے دیا ہوتا یہ تو فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے صحت ملی ہے فلاں دوائی کی وجہ سے حالانکہ وہ ظاہری اسباب ہیں اور پھر ایسے انداز میں گفتگو کرتا ہے جیسے کہ اوروں کو وہ شرک کی دعوت دے رہا ہو لے دل آن سبیلی تاکہ وہ گمراہ کرے اوروں کو عن سبیلی ہی اللہ کے اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے یہ کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر تمتع آ بے قفر کا تو فائدہ اٹھاؤ بے کفر کا اپنے کفر کے ساتھ کلیلن تھوڑا سا کتنا وقت تم مزید جی گے کتنا وقت مزید تم فائدہ اٹھا لو گے اپنے اس تھوڑے سے فائدے کے ساتھ کفر کے ساتھ تم تھوڑا فائدہ اٹھا لو ان اصحاب النار بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے اب اس کے مقابلے میں یہ اللہ کا وہ فرمابردار بندہ کہ جسے ہر حال میں اللہ یاد ہے اور وہ دن رات اللہ کی تابے میں کھڑا ہے خود غرض انسان نہیں ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہیں ہرگز برابر نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے ترمیزی کی روایت ہے ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے اور جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے اوقات میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے ہر انسان پہ مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں اللہ اس کی فریاد اور دعا کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ راحت کے ایام میں وہ اللہ کو بکثرت یاد کرے اور اللہ سے بکثرت دعائیں مانگے وجہ یہ کہ راحت میں جب تمہیں اللہ یاد ہے تو مصیبت کے وقت وہ تمہاری فریاد وہ ضرور قبول کرے گا اسی طرح ترمی کی ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے سوال کرو اللہ کا فضل مانگو کیونکہ اللہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے اور غزبناک ہوتا ہے ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ اللہ یغدب ان ترق تسونی القدب کہ اللہ غصہ ہوتا ہے اگر تم اس سے مانگنا چھوڑ دو اور بنی آدم سے جتنا تم مانگو تو اس سے مانگنے پر وہ غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ غذب فرماتا ہے اور اللہ غصہ ہوتا ہے تو اللہ سے مانگا کرو یہ امن ہوا قانتن آنا اللہ لی یہ آیا وہ شخص کہ جو تابے کرنے والا ہے اطاعت کرنے والا ہے آنا اللہ لی رات کے اوقات میں آنا یہ آن کی جمع ہے آن وقت کو کہتے ہیں کیا وہ شخص کہ جو اطاط کرنے والا ہے اللہ کا یا آنا اللہ لی رات کی گھڑیوں میں رات کے اوقات میں ساجدن سجدہ کرنے والا یہ اللہ کو وہ سجدہ ریز ہے وقا اور کھڑا ہونے والا اور یہ دو حالتیں یہ سورہ فرقان میں بھی سجدہ اور قیام یہ دونوں ذکر کیے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت میں یہ دو ارکان قیام اور سجدہ یہ قیام یہ قرآ قرآن کی وجہ سے افضل ہے اور سجدہ اس حالت میں انسان اللہ کے نہایت قریب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ دو ارکان یہ ذکر کیے گئے قیام اور سجود ساجدن سجدہ کرنے والا وقائے اور کھڑا ہونے والا یحدر آخرا ڈرتا ہے آخرت سے آخرت کا خوف بھی ہے دل میں ویر جو اور وہ امید رکھتا ہے رحمت ربی ہی اپنے رب کی رحمت کی ایمان اسی کا نام ہے کہ ایک جانب اللہ سے ڈرے بھی اور دوسری جانب اس سے امید بھی رکھے ایمان خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہے تو قل کہہ دیجئے پیغمبر ہلیاست ولدین یا آلمونا کہہ دیجئے پیغمبر تو آیا برابر ہیں وہ لوگ یا کہ جو جانتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اللہ کی کتابوں کو اور ساتھ میں اس پر عمل بھی کرتے ہیں صرف جاننا نہیں بلکہ اس سے پہلے عمل ذکر کیا گیا اور وہ کیا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی اطاعت کرنا سجدہ کرنا قیام کرنا اللہ سے ڈرنا و یرجو رحمتا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ تمام چیزیں یہ انسان کو علم سے حاصل ہوتی ہیں تو آیا برابر ہیں وہ لوگ کے جو جانتے ہیں اللہ کی کتاب کو ولدین اللہ عالمون اور وہ لوگ کے جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو آیا یہ دونوں برابر ہیں یہ ان نما یا الباب بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں اول الباب عقل والے عقل والے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے ان باتوں میں سوچتے ہیں اور عقل والے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ یہ دونوں یہ برابر نہیں ہیں کہ امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب العلم میں وہ ایک باب باندھتے ہیں باب ان العلم قبل القول والعمل علم یہ بیان سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے علم حاصل کرنا یہ بیان قول سے مراد بیان ہے تبلیغ سے پہلے علم ضروری ہے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے بعض لوگوں کو اگر تم قرآن کی جانب بلاؤ تو وہ فوراً یہ رٹا لگاتے ہیں عمل درکار ہے عمل چاہیے عمل ضروری ہے تو تم اس سے کہو کہ علم پہلے ضروری ہے کیونکہ عمل بغیر علم کے اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ علم کی بنیاد پر جو تم عمل کرتے ہو تو تمہیں پتہ لگتا ہے کہ کون سا عمل شریعت میں مطلوب ہے اور بغیر علم کے جب تم عمل کرتے ہو تو اپنے آپ کو فضول میں تکاؤ گے لیکن تمہیں سنت اور بدات کے مابین فرق معلوم نہیں ہوگا تمہیں صحیح عقیدے اور غلط عقیدے کے مابین فرق معلوم نہیں ہوگا یہی وجہ ہے بخاری میں ایک جگہ پہ آتا ہے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ ائ العمل افضل کون سا عمل یہ افضل ہے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں المان و باللہ جواب ایمان کا دیا جا رہا ہے کہ ایمان باللہ یہ سب سے افضل عمل ہے مطلب یہ عقیدہ جو لوگ عقیدے پر محنت نہیں کرتے تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ عمل کرتے جاتے ہیں لیکن سنت اور بداعت کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے امام بخاری کہتے ہیں العلم قبل القول والعمل اور بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باب بانتے ہیں تو پھر قرآن کی آیات کو بطور استشاد وہ پیش کرتے ہیں ایک آیت انہوں نے یہ پیش کی ہے سورہ محمد آیت نمبر انیس فعلم ان لا الحلہ کہ قرآن لا الح اللہ ذکر کرتا ہے لیکن اس سے پہلے قرآن کہتا ہے فا جان لو اور دوسری آیت انہوں نے امام بخاری نے سورہ فاتر آیت نمبر اٹھائیس اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ اور ایک آیت انہوں نے یہ پیش کی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر نو قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یہ آیت بھی انہوں نے استشهاد میں پیش کی ہے تو بیان سے پہلے اور عمل سے پہلے علم یہ ضروری ہے اسی لیے یہاں پہ قرآن عمل کے ساتھ علم کو لازمی اور ضروری قرار دے رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ مند اور عقل والے اس سے نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں وہ اضا مسل انسان اور جب پہنچتی ہے مشرق انسان کو کوئی تکلیف دا رب بہو تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو منیباً الہی اس حال میں کہ اناپت کرنے والا متوجہ ہو کر الہی اس اللہ کی جانب اخلاص کے ساتھ سم ادا نے متمن ہو اور پھر جب دیتا ہے اللہ اسے نعمت اپنی طرف سے نسیح تو قبل جاتا ہے اس ذات کو یا بھول جاتا ہے اس تکلیف کو کہ تھا یہ کہ پکار پکارتا تھا وہ اس کو من قبل اس سے پہلے وجا انداد اور بناتا ہے اللہ کے لیے شریک دلان سبھی لی تاکہ وہ گمراہ کرے اوروں کو اللہ کے اللہ کے راستے سے اللہ کی توحید سے کل کہہ دیجئے پیغمبر تمتع کفر کا کلیلن فائدہ اٹھاؤ اپنے کفر سے کلیلن تھوڑا سا ان من اصحاب نار بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے امن ام ہوا کانتن آنا اللہ لی یہ آیا وہ شخص کہ جو اطاعت کرنے والا ہے یہ اللہ کی رات کی گھڑیوں میں رات کے اوقات میں وہ کھڑا ہے ساجدن سجدہ کرنے والا وقائمن اور کھڑا اور کھڑے ہو کر یحدر الاخرہ ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی قل کہہ دیجئے پیغمبر حلیس طل لدینہ یا کہ آیا یکساں ہیں وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اللہ کی کتاب کو وہ اور وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو یا کیا یہ یکساں اور برابر ہیں ہرگز برابر نہیں ان نماع تدک کرو الباب بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے واخیر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین